بسم الله ومحمد اللهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر و إن ما له لحافظ الله استودع الله تعالى مولانا العظيم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر موضوع ہے شیعوں کے, شیعوں کے محققین کے نزدیک قرآن حکیم مکمل دلہ جاری یا اس سے پہلے کچھ مرتدوں زندیق ملحدوں نے قرآن حکیم کو نامکمل محرف اور غلط ثابت کرنے کی ساجنا مشکول کی ہے یہ بیچارے وہی لوگ ہیں جن کو ایمان اور علم نصیب نہیں ہوا شیعہ مذہب کے محققین جن کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کہا جا سکتا ہے کے لحاظ سے لیکن اس مذہب کے وہ اپنے اپنے دو اپنے دور کے اشاتین ستون تھی انہوں نے قرآن حکیم کو مکمل غیر محرف قرار دیا ہے اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کفر سے بچایا ہے شیم مذہب میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے لیکن ان کے محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے قائل ہمارے تجربے کار روایتی لوگ ہیں تجربہ کار پختہ اور نظر و فہم والے لوگوں نے قرآن حکیم کو کبھی غلط یا کمی بیشی والا کہنے کی ضرورت نہیں کی شیعہ مذہب کا وہ بڑا محقق جس نے ان کے نزدیک قرآن مجید سے بڑی کتاب جمع کی ہے یعنی نہ البلاغہ اس شخص کا نام ہے شریف مرتضی یعنی یہ لقب اس کا مشہور ہے علی بن حسین موسوی یہ نام ہے اس کا تین سو پچپن ہجری میں اس کی پیدائش ہے چار سو چھتیس میں اس کی وفات چوتھی اور پانچویں دونوں صدیوں اس نے پائی ہے. شریف مرتضی شریف کہتے ہیں سید کو ارب نے تو وہ خود کو امام موسق آزم کی اولاد کہتا تھا اس وجہ سے موسبی کہتا تھا شیم مذہب میں اس کا لقب ہے عالم مل ہدایت کا نشان, نشان, نشان ہدایت کا جھنڈا کہ جس جسم جسم جسم جسم بات کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا وہ ہو بات ہدایت کی نشان نشان ہدا. سمجھو ہدایت ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ ہدایت کا نشان دوسرا ان کا بندہ ہے طائفہ یعنی شیعہ پوری دنیا کی شیعہ جماعت کا شیخ ابو جعفر محمد بن حسن توسی یہ وہی کا تھا جہاں کہ ہمارے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تھے وہ بھی توس کے تھے اور یہ بھی کا تھا اس کی پیدائش ہے تین سو پچاسی میں اور وفات ہے چار سو ساٹھ میں اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کا وعدہ اس کی تفسیر ہے آج اتبیاں ایک اور ان کا ان کے نزدیک محقق بندہ ہے اس کو کہتے ہیں امین الاسلام لقب شیعوں نے دیا ہے امین الاسلام سمجھو ہمارے اسلام کی امانت اس کے پاس الفضل الحسن تبرسی یہ چھٹی سدی کا بندہ ہے اس کی دنیا میں تفسیر یہ مشہور ہے مجموعل البیان سب سے پہلے اس مسئلے پر قرآن شیعہ مذہب شیعہ مذہب کے محققین کے نزدیک مکمل ہے کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہے سب سے پہلے اس مسئلے پر لمبی بحث کی ہے تو وہ شریف مرتضا نے اس کی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں جواب المسائل ترا یاد جواب المسائل ترا یاد یہ مکمل کتاب ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترابلس کے علاقے سے اس وقت کے شیوں کی طرف سے سوالات گئے شریف مرتضی کے پاس جس نے ناج الملاگا لکھی تو اس نے ان سوالات کے جوابات دیے جب جمع کیے گئے تھے یہ کتاب سب سے پہلے اس مسئلے کو کما حق کو ہو بیان کیا اس شخص نے اور خوب اپنے دوسرے شیوں کی دھنائی کی یہاں تک کہ اس نے ان شیوں کو جو قرآن مجید میں کمی بیشی سمجھتے ہیں ان کو اس نے فدو قرار دیا ہے وہ ہمارے مذہب کے فدو لوگ ہیں روایتی ہیں لیکن اقل و فہم اور نظر سے خالی المس الۃ آپ دیکھ رہے ہیں المسلۃ العشرح نفی و تحریف القرآن موٹا عنوان والا ہے کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہے دسواں مسئلہ سوال آیا اس وقت کے شیعوں کی طرف سے تو شریف مرتضی نے تفصیلی جواب لکھا اس سے میں جواب ہوں گا یہ وہ لوگ ہیں شی مذہب کے کہ ان کے پاخانے کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں نا ان کے برابر کا بھی دلہ یاری نہیں ہو سکتا مجھے اس کنریر کا نام لینا پڑ رہا ہے سننے والوں کو خبردار کرنے کے لیے ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے جو قرآن میں کم ہی پیشی سمجھے گا وہ اسلام سکھا رہے تھے بس اس کے ساتھ کیا کلام کرنا لیکن آج کی بدھ دنیا جو علم و عقل سے خالی ہے ان کو خبردار کرنے کے لیے تاکہ اس کنری سے بچ جائیں میں نے نام لے لیے تفصیل سے تو شریف مرتضی کے کلام کی شرح کر کے بتاؤں گا اس کے دور کا جو بندہ ابو جعفر توسی ہے نا اس کی تفصیل کے شروع میں جو کچھ اس نے قرآن مجید کے متعلق اس مسئلے کے اندر لکھا ہے وہ چاند لفظ سنا دیتا ہوں اس نے فاصل فی وکر جو مال اللہ بدم عرفتہ قبل شروع فی تفسیر قرآن اس نے یہ فصل بنائی ہے اس کا عنوان رکھا ہے ایسی چند باتیں قرآن مجید کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے جن کو جاننا پہچاننا ضروری ہے اس میں لکھتا ہے کولام فی زیادت ہی و نقصان ہی فمیم لا یلی کو بھی بڑی بڑی کمال کی بات کر رہا ہے کہتا ہے قرآن مجید میں کمی بیشی اندر کلام کرنا یہ م... قرآن کی شان کے مناسب ہی نہیں یعنی یہ بولنا ہی مناسب نہیں کہ قرآن میں کمی ہے یا زیادتی ہے پورا ہے یا نہیں وہ کہتا ہے یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں قرآن کی شان کیوں زیادہ تفیع فیہ مجمعن علی اعلیٰ بتلا نہا کیونکہ تمام روح زمین کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن میں کچھ زیادتی کا قول کرنا کہ اس میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے یا قرآن میں کمی کا قول کرنا کہ اس سے کچھ کم کر دیا گیا ہے اس کے باطل ہونے پر اتفاق تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن میں کمی ہے یا زیادتی ہے یہ بالکل باطل بات فضا مبل مسلم اخلاف مسلمانوں کے مذہب سے ظاہر اس کا برخلاف ہے مسلمانوں کا مذہب اس کا مطلب ہے جو ایسی ویسی بات کرتا ہے وہ لکھ رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے ہمارا جو صحیح مذہب ہے یہ یشی لگ رہا ہے ابو جعفر تو ہمارا جو صحیح مذہب ہے اس کے زیادہ لائق اور مناسب یہی بات ہے بس واہ ول ناسا راہل مرتبہ وہ شریف مرتضیٰ نے اسی مذہب کی امداد کی ہے یعنی اسی مذہب کو ثابت کرنے میں کوشش کی ہے واہ ظاہر وایات روایتوں کے اندر ہم شیعہ مذہب کی روایتوں میں ظاہر یہی ہے غیرانویت رو روایات اور کثیروں لیکن اتنا بات ہے کہ ہمارے مذہب میں بہت سی روایتیں آئی ہیں ہمارے خاصوں کی طرف سے ہمارے عاموں کی طرف سے قرآن مجید کی آیات میں کمی کے متعلق اور ایک چاندہ یاد کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رکھنے کے متعلق یہ کہتا ہے اللہ تجے وہ علمم و ہماری روایتیں اخبار احاد ہیں یعنی ایسی روایتیں ہیں کہ ان سے نہ تو علم حاصل ہوتا ہے نہ عمل حاصل ہوتا ہے ان کو اخبار آخ کہتے ہیں نہ وہ موجب علم ہے نہ موجب عمل ہے شیعہ مذہب کے نزدیک بات سمجھ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہوں اخبار آحاد صحیح صحیح روایتیں شیعہ مذہب کے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ روایتیں جن کو آہاد کہا جاتا ہے جن کی روایت کرنے والے اکا دکا لوگ ہیں یہ ہوتا ہے احاد کا مطلب جس کو روایت کرنے والے کون ہوں اکے دوک لوگ تو وہ کہتا ہے ایسی روایتیں جو ہے نا ان سے نہ بندے کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے کسی حکم پر عمل لازم ہوتا ہے اللہ اس کا مطلب ہے ان کے مذہب میں اخبار احاط ہر لحاظ سے بےکار کیا ہے اللہ اخبار احاد ان کے مذہب میں صحیح ہوں تو وہ بیکار ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ کربلا کے جو قصوں کی تفصیلات ذاکر لوگ بیان کرتے ہیں یہ کون سے متواترات ہیں ان کو تو اخبار آہاد کے زمرے دیارے میں دیارے بھی نہیں رکھ سکتے کیوں, کیوں وہ تو آوازیں آواز ہوتی ہیں آواز دوسرا آئی آواز آئی پتہ کس کی آئی کدھر سے آئی اب سمجھے جس پر سارے شیعہ مذہب کی بنیاد ہے وہ قصہ کربلا ہے اور قصہ کربلا ان کے محققین کے نزدیک اس کا ثبوت تفصیلات یا نہیں تو مرنا واقعہ کربلا تو ہے لیکن اس کی آگے جو تفصیلات جریات بیان ہوتی ہیں کبھی گھوڑے کے متعلق کبھی کسی چیز کے متعلق کبھی کسی چیز کے متعلق پانی بند ہونے کے متعلق فلاں آ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اتنوں کو مار دیا گیا اتنوں کو ایسے کر دیا گیا یہ ساری تفصیلات یہ ان کی اخبار احاد سے بھی گئی گزری ہیں تو ان پر اعتماد کرنا کیسے جائز ہوگا ان کے مذہب میں بھی ان روایتوں پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے اگر سے یہ باتیں آپ کو تمہارے مذہب میں سے تمہارے مذہب کے لوگوں میں سے کسی نے سنانی لیکن یہ ان کے پاس پڑی ہے اگر اس طرح بنیادی طور پر ان پر گرفت کی جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے کہ اخبار اتنا چھلانگ لگانی کہ اخبار احاط سے نہ علم حاصل ہوتا ہے نہ عمل حاصل ہوتا ہے چلو جو. اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ اخبار احاط سے احاد علم یقینی حاصل نہیں ہوتا بات سمجھنا اخبار احاد سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا موجب جو عمل ہوتی ہیں ول اولا یہ کہتا ہے بہتر یہی ہے کہ ہماری ایسی روایتیں جو ہیں قرآن پاک کے متعلق ان سے منہ ہی پھیر لینا چاہیے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے یہ ان کے بزرگوں کی مساعی خبیصہ ہوں گی پھر یہی ہوگا مساعی خبیصہ متروکا خیر لین یوم کو کیونکہ وہ ہمارے جو روایتیں ہیں اخبار احاد قرآن کی نوز بلا کمی بیشی کے متعلق ان کے معنی کو عدل بدل کر کے صحیح بھی کیا جا سکتا ہے یہ کہتا ہے یہ بھی مانا اس کا ان کا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں لیکن کہتا ہے بھلا سخت لما کا توانوج بہ ن دفتح بین فتح اگر وہ ہماری روایتیں صحیح بھی ہو جائیں تو جو قرآن دو گتوں کے درمیان ہے اس پر تان اور اعتراض نہیں ہو سکتا فن نظالے کا معلوم ان سے خط جو قرآن گتوں کے درمیان ہے اس کا صحیح ہونا یقینی ہے لا یا تار روح منل امولا یا اس پر امت کا کوئی مسلمان نہ اعتراض کر سکتا ہے کرتا ہے اور نہ ہی اس کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہے جو رد کرتے ہیں وہ امت سے خارج ہیں کوئی اور ہی بلا ہے یہ میں بالکل اس کے یعنی شیعہ مذہب کے شیخ الائفہ کی عبارت کے لفظی ترجمے جو ہے نا ان کے ساتھ آپ کو مطلب بیان کر رہا ہوں پھر اس نے ایک مشہور روایت پیش کی ہے جس کو بڑوے پڑتے ہیں لیکن اندھے ہو کر پڑتے ہیں یہ کہتا ہے وہ قدر آئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایا ایسی حدیث حضور سے آئی جس کو کوئی بھی رد نہیں کرتا سب مانتے ہیں وہ کون سی حدیث آپ علیہ اللہ سلام نے فرمایا انی مخلف مخلف ان فی کو مسقلین انی مخلف مستقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کر تم میں جا رہا ہوں ماں ان تمستمس تم بےحماں لن تو جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو ایک اللہ کی کتاب ایک میری عطرت اور آل بیمال یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حوضے کا پر میرے پاس آ جائیں گے قرآن اور اہل بیت اہل بیت سے مراد وہی مولا علی سیدہ پاک حسن حسین پاک حضور کے ازواج متحرات یہ سارے خیر تو یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے یہ کہتا ہے یہ تو حدیث فرما رہی ہے کہ میں قرآن اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں کبھی انہوں نے جدا نہیں ہونا تو کمی کیسے آ گئی تبدیلی کیسے آگے شیعہ مذہب کے مطابق بارہ امام ہیں کتنے اس عاشری شیعہ کے مطابق کتنے امام ہیں بارہ اماموں تک شیعہ مذہب کے نزدیک جو بارہ امام معصوم ہیں بارہ اماموں تک اہل بیت موجود رہے محفوظ رہے تو حضور نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے تو کم از کم شیعہ مذہب میں یہ تو پکی بات ہو گئی نا کہ بارہ اماموں تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی کیوں کہ حضور نے تو فرمایا تھا قرآن اور یہ اکٹھے رہیں گے جب ایک طرف موجود ہے تو دوسری طرف یعنی اہل بیت کی طرف موجود ہے تو دوسری طرف قرآن والی وہ کیوں موجود نہ ہوگی اور کہتا ہے فرمایا جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے ان دونوں مضبوط پکڑے رہو گے تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے کہتا ہے جب اس نے پورا رہنا ہی نہیں تھا تو پکڑنے کا کیا مانا ہمارا بھیا شیو تمہارے نزدیک تو قرآن اڑ پڑ گیا اور حضور نے فرمایا جب تک دونوں کو قابو رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے تو اگر اڑ پڑ جانے والی چیز تھی تو پھر مضبوط پکڑنا کیسے رہا جب مضبوط پکڑنا نہ رہا تو اس کا مطلب ہے پھر اہل بیت بھی گمرہ ہو گیا اور ساری مضبوط گمراہ ہو کیونکہ دونوں نے امت نے ہدایت پر تو رہنا تھا جب دونوں کا دامن پکڑ کے رکھتے تو قرآن تو ہو گیا کم قرآن ہو گیا غلط جب غلط ہو گیا تو اہل بیت نے قابو نہ کیا اہل بیت نے قابو نہ کیا تو امت کیا نکل گیا جب نکل گیا تو اس کا مطلب ہے اہل بیت کا بھی ککھ نہ رہا امت کا بھی پکا نہ بچا سب کے سب کافر گمراہ ہو کر بیٹھ گئے کیونکہ ہدایت تو ہونی تھی جب تک قرآن کو اکٹھے رکھتے اہل بیت اور شیعہ مذہب جو کہتے ہیں شیعہ مذہب کے لوگ کہ قرآن میں وادھا گھاٹا ہے کمی بیشی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے مذہب کے مطابق پھر ان کی بات کے مطابق اہل بیت نے قرآن کو بچانے کی نہ سوچی مضبوط نہ پکڑا جب مضبوط نہ پکڑا قرآن گیا قرآن گیا تو گئے دونوں گئے تو ساری امت ہی گئی لاکھ لنت ہے ایسے نظریے رکھنے والے پر جس کے بچے نے حضور کے دین کو اور امت کو اتنا جلدی ختم کر کے رکھ دیا وہ بھڑوے کیا کر رہے ہو لوگوں پر جو ایسے ملوم بات فوکے کی باتیں سنتے بتاؤ کیا بچا یہ ابو جعفر توسی کی تقریر تھی یہی تقریر آئین ہی مجموعہ بیان والے نے کی ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب حوالے اسی کے دے رہے ہیں شریف مرتضا کے وہ ہمارا شریف مرتضا بس وہ لے لیا وہ لے لیا اس کی طرف چلتے سوال لکھنے والے نے سوال کیا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید پورا نہیں ہے اور اس کی ترتیب جو اللہ تعالی کے پاس تھی وہ نہیں ہے ایسے شخص کے متعلق کیا خیال ہے تمہارا یہ شریف مرتضی شیعہ کے عالم مل سے پوچھا جا رہا ہے عبارت پڑھتا ہوں ملک اور ایسا شخص دلیل پیش کرتا ہے تحریف لہما و نقش منہما دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ جب پیش لی کتابیں تورات انجیر ان میں ان لوگوں میں ان, ان, ان لوگوں نے کمی بیشی کر لی عدل بدل کر لیا تحریف کر لی تو پھر ان لوگوں میں کی کیوں جی حدیث شریف میں آتا ہے لَتَسْلُكُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَذْبًا نَعْلِ بِالْنَعْلِ وَالْقُضَّ بِالْقُضَّةِ کہ آپ علیہ السلام اسلام نے فرمایا تم پہلے لوگوں کے یعنی یہود کے طریقے پر چلو گے جیسے جوتا, جوتا کے برابر ہوتا ہے جحر جحر دخل تم تم میں سے اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ اور بل میں داخل ہوگا تو تم بھی ہو جاؤ یہ <تص> تو حدیث سے پتا چل رہا ہے आए, کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدلا تو مسلمانوں نے بھی تھا یہ حدیث تو بتا رہی سوال چل رہا ہے پھر بارہ اماموں یہ جس طرح لکھتے بارہ اماموں سے روایتیں بھی آئی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جب کہ دوسری طرف پرانے حکیم فرماتا ہے نش نزل نہ ذکر اللہ پاک فرماتا ہے اس ذکر قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تو کیا جواب ہے جواب سنو شیوں کا سب سے بڑا بندہ جواب دے رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر شیعہ کو سمجھ آ جائے نا تو اس وقت اہل سنت کے مطابق کلام کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں خدا کرے سمجھ آ کہتا لابد کہتا اس مسئلے میں دو باتیں بیان کرنا ضروری ہے کتنی باتیں ایک یہ ہے کہ انحد القرآن موجود ایک مسئلہ یہ ہے کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن موجود ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے پہلی بات جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں جو قرآن مجید ہے یہی اللہ پاک کا کلام ہے دوسرا و لمر انہ جمی ان قرآن هذا, هذا موجود المسرو دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جی اللہ کا کلام ہے گتوں کے درمیان اس میں ذرا برابر بھی کمی اور زیادتی तो نہیں तो ہو سکی یہ دو باتیں جواب کے شروع میں رکھ کر اجمال کے ساتھ پھر آگے دونوں کی تفصیل میں چلتا ہے اب پہلی بات کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے پہلی بات کیا تھی اب دو ہی باتیں ہو گئی دو دعوے ہو گئے کتنے دعوے ہو گئے دو ایک دعوی ہو گیا کہ جو ہے یہی اللہ کا کلام ہے دوسرا ہے جو ہے یہ پورا ہے بولو بولو نا دو بال اب پہلے پر, پر وضاحت کرنا چاہتا ہے امددیل الفصل القل المتوت کہتا ہے پہلے دعوی جی جی جی جی کی دلیل کیا ہے جی کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہتا جب, جب جی سے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سے لے کر ساری امت اتفاق کے ساتھ نقل کرتی آ رہی ہے ایک دوسرے کو بتاتی چلی آ رہی ہے کہ میاں یہ اللہ کا کلام اور اس ایسی نقل کو کہتے ہیں نقل متواتر یعنی کیا مطلب کہ ہر دور میں اتنے لوگ یہ مل کر بات کرنے والے ہیں کہ جن لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق ہر عقل کہتی ہے کہ ممکن ہی نہیں لی اتنے لوگ جب ایک بات کو روایت کرتے آئیں کہ ہر عقل کہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہیں تو اس کو بولتے ہیں نقل متباد اور یہ ہوتی ہے یقینیات یات سے اور اگر اس نقل متباد کا تعلق دینی مسالے کے ساتھ ہو کسی دینی کام کے ساتھ ہو تو اس کے اندر شک کرنے والا بھی غیر مسلم بن جاتا ہے اللہ اس کے لفظ لین نقل قوران یش فیہ کو فی ہل وی ولیم و اس قرآن مجید کا خدا کا کلام ہونا اس بات کو بیان کرنے والے ہر عام خاص عالم جاہل مسلمان غیر مسلمان ملی ذمل ملی ہو گئے تمہاری ملت اسلامیہ بن ذمی ہو گئے جو تمہارے اسلامی حکومتوں میں ذمی بن کر رہتے تھے یعنی محکوم تابے دار بن کر رہتے تھے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جی اللہ کا کلام وقد نقل الخلق كلهم ونقل المجبل للعلم المثمر لليقين المزيل للشك والرأي أن هذا القرآن الموجود في المصعف وهو الذي كان يقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلع في المحارب ويتدارسه الحفاظ ويفزع إله في الحوادث والأحكام كما نقلوا حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحروبه وغزواته ووفاته وأحواله الظاهرة وسيدته المعلومة وہ کما نقل ناخل بل مصنفین ساری مخلوق بیان بیان ایسے طریقے سے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے ہر ہر شک اڑ جاتا ہے وہ کیا قرآن مرصف میں موجود ہے جو یہ وہی ہے جو قرآن یہاں تمہارے پاس ہے یہ شیعہ لکھ رہا ہے یہ وہی ہے جو زمان رسالت میں پڑھا جاتا تھا محرابوں میں تلاوت کیا جاتا تھا حافظ لوگ اسی کو پڑھتے تھے جب احکام کی باری آتی تو اسی کو کھولتے تھے جیسا کہ رپاک رسول کی ہجرت کو مسلمان ایک دوسرے کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حضور نے ہجرت کی حضور نے جنگیں کی حضور کی وفات حضور کے احوال ظاہری سیرت معلوما سب کو جس طرح بیان کرتے آئے ہیں مسلمان اور سب لوگوں کو یہ معلوم ہے اسی طرح پرانے حکیم جو ہے اس کو بھی اسی طرح بیان کرتے چلے آئے ہیں جیسا کہ مثال دی ہے مصنفین بڑے بڑے مصنفین کی کتاب میں اب سیب و کتاب ہے بات سمجھنا کس کی کتاب ہے سیب و کتاب ہے اگر ایسے فدو کو سمجھانا مقصود ہو تو ناجل بلاگا کا حوالہ دیتے ہیں ناج البلاگا ہے ناج البلاگا اس کو سارے شیعہ چلاتے آئے ہیں اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکی سیب امام نے کتاب لکھی سدیاں گزر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اسی طرح جس طرح کے ایک اتنے لوگ جو ہے وہ ناج البلاغا کو روایت کرتے رہے اسی طرح اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ سیب کی کتاب کو نقل کرتے رہے شیروں کے پرانے دیوان ہیں خطیبوں کے خطبے ہیں اور جناب بڑے بڑے شہروں کی خبریں ہیں مثلاً اور پاک رسول کے دور کا مکہ پاک رسول کے دور کا مدینہ سمجھ نہیں آ رہی علیہ السلام کا مدین فلا فلا نور علیہ اسلام کا قصہ ہے یہ سب دنیا ایک دوسرے کو بیان کرتی چلی آ رہی ہے تو جیسے ان میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں یہ پکی یقینی باتیں ہیں تو اسی طرح قرآن حکیم کو یہ بیان کرتے آئے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک وا تعالی کے کلام ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے وہ کہتا ہے اگر ان میں شک نہیں ہو سکتا تو قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے قرآن مجید کے مسئلے کو ترقی دیتا ہے, ہے, ہے وہ پچھلی مثالوں پر, پر, پر, پر, پر, پر, پر کہتا ہے है है है है کہ قرآن کو تو دیگر کتابیں شہریں اور شہر وغیرہ جو ہیں ان کی خبروں سے یہ فضیلت اور مزیت حاصل ہے کہ اس کو یاد کرنے والے حفظ کرنے والے وہ ہیں جب کہ ان کتابوں کو حفظ کرنے والے نہیں ہیں بہت کم لوگ ہیں اس کو تو بچہ بچہ حفظ کرتا ہے اور مسلمان لوگ جب آقا میں شریعہ کی بات آتی ہے تو قرآن کو کھولتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ آپ علیہ اللہ السلام کا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا سمجھ کے کہ نہیں بھائی تو یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے یقین دلاتی ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام یہ <تصالح> کلام اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کلام پاک میں اللہ کا کلام ہونے میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے یہ وہ سمجھا رہا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی جو ان کا دوسرا قلو کا دلے جاری جیسوں کا کہ بو جی اس میں کمی ہے اس کا جواب دے رہا ہے یہ شاز مخالف پولگ و ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں کر سک اب دوسری بات جو تھی کہ قرآن میں کمی بیشی نہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر اسی طرح کی تبادر والی دلیل چلاتا ہے اور وہی کتابوں والی مثال دیتا ہے۔ اب پھر جا کر وہی بات کرتا ہے۔ ثم لو سلمنا ان جميع ما نقص من القران قد نقلت الفاظه في اخبارهم معلوم ان هذه اخبار احاد لا تجب علما ولا تسرج صدرا ولا تقطع ریتف ترق و تحمت و تخلیط المقبرین ولی ست کدا کا تمل وہ احسن و اخوالحان تب بضن البعید انلعلم یقین ہے کہتا جو ایسی کوئی روایتیں آئی ہیں ان سے علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا جب علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا تو عقیدہ تو یقین سے حاصل ہوتا لہذا وہ ہماری روایت مردود ہے۔ جو بات جو خاص طور پر میں سنانا چاہتا ہوں جو اس شخص نے اپنے ان شیوں کے متعلق لکھی ہے جو شیعہ قرآن میں کمی بیشی کے قائل ہیں یہ لفظ محفوظ کرنے والے سائل نے سوال کیا کہ شیوں کا تو اتفاق ہے اس بات پر قرآن غلط ہے سوال لکھا گیا اس وقت شیعوں کا عبادت پڑھتا ہوں لہن ہوں و غیر مختلف نفی ہے مذهب کو من الجما اللہ یقون سوال ہو رہا ہے تم نے کہا قرآن کمی سے پاک ہے تو یہ تو شیعوں کے اتفاق اجماع کے خلاف ہے شیعہ امام جو ہیں ان کا تو اتما ہے اس بات پر کہ قرآن میں کمی ہے اور تمہارا یہ مذہب ہے کہ اجماع ہمیشہ حق پر ہوتا ہے تو پھر اب اس کا جواب دیتا ہے کولنا محن اللہ شریف کہتا ہے وہ ہو, ہو اللہ کی پناہ یہ دعوی کیا جائے کہ شیعوں کا اتفاق ہے قرآن میں کمی ہے تو بتو بتوج میں شیعہ مذہب کا امامیہ کا اتفاق ہو ایسی بات پر کہ جو بالکل واضح دلیلوں کے خلاف ہو جس کا بطلان دلائل ظاہرہ سے ثابت ہو وہ بال قول بے نقصان القرآن اب ذرا سوچنا کیا کیا لفظ بول رہا ہے اپنے محد کے بارے میں جنہوں نے یہ بک بک نقل کہتا ہے قرآن کی کمی کی بات ہمارے شیعوں میں سے جن لوگوں نے کی ہے وہ ہمارے حدیثوں کو روایت کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے چند لوگوں نے ایسا کیا اب ان کی صفتے بتاتا ہے کہ کتنے وہ سمجھدار ہیں اللہ دین اللہ یف کہ وہ ہمارے وہ محدثین لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو کم کہا جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں <تصفح> یہ لفظ ہے لا یف کہون ماں وہ سمجھتے ہی نہیں کہ کھوپڑ شریف سے کیا نکل رہا ہے ولا مون جس بات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں وہ دب تقلید الحدید و تسلیم لما فروا من حق و باطل و غص و من غیر تفکر ولا تدبر و من حد ہی صفت خلاف ولا اجما کہتا ہے ایسے لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کیا کام ہے صرف روایت کے پیچھے چلنا اندھی ہو کر اور جو روایت میں آ گیا حق ہو یا باطل بریک ہو یا موٹا بغیر کسی تفکر تدبر کے بغیر نظر و فکر سوچنے کے اس کو تسلیم کرنا کہتا ہے جس شخص کا ذہن اتنا ہونا یہ شخص اختلاف کرے تو اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں اور اگر اتفاق کرے تو اس کے بھڑوے کے اتفاق کی بھی کوئی حیثیت نہیں تو اس کو ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں فدو بولو تو صحیح دوسرے لفظوں میں شریف مرتزا یہ کہہ رہا ہے شیوں کا کہ ہمارے شیوں میں سے جن محدثین ہمارے جن روایتیں کرنے والے لوگوں نے قرآن کے اندر کمی کا قول کیا وہ فدو ہے بولو تو صحیح نا وہ کون ہے تو بس دلہ یاری کی زیادہ سے زیادہ حیثیت کیا ہے ہمارے بازاری فدو کی طرح وہ بھی ہمارے نہیں ان ہمارا فدو تو بہتر ہوتا ہے نا وہ تو مسلمان ہے ان کا جو فدو ہے ان کا فدو بازاری میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا یہ دیکھو یہ دیکھو اللہ اکبر لا ما یقو بولا یا وہ نما بہت تکلیف وہ تسلیم لے مافی الحق و بات اور ہم سنو ہمارے نزدیک بھی ایسا ہے ہم ہر روایت کو ماننے والے نہیں ہیں چاہے کسی کتاب میں لکھی ہو ہم اس وقت مانتے ہیں جب ہمارے امام مانے کیوں اماموں کو اللہ نے نظر و فکر دی ہے نگاہ دیا وہ نگاہ سے دیکھیں گے یہ پورے پورے دن کو سامنے رکھنا ہے نا پھر نتیجہ نکالنا ہے ایک بات کو سامنے تھوڑا رکھنا ہے تو جن کی نظر تمام دلائل پر ہوتی ہے وہ جب تک فیصلہ نہ کریں اس وقت تک کسی روایت کو ماننے کی اجازت نہیں शिया मजहब के लोग कह रहे हैं बड़े कि ऐसे लोग फुद्दू होते हैं जो हर तरह की बात रिवायत में देखकर उसको मानने लग जाते हैं अरे जब शिया उनको फुद्दू समझते हैं तो हम सियाणे कैसे समझेंगे वो बोलो तो सही इस इसी से आपको पता चल गया اللہ جہلمی جہنمی یعنی فی حالت ہل مرہ نا وہ وفق اللہ ہو تو آلہ لکھتا لیکن وہ جہلمی جس کو دنیا امام بنا کے بیٹھی وہ بغیرت کے بچے بھڑوے کا یہی کام ہے ادھر سے روایت وہ بھی جھوٹ لے لی ادھر سے لے لی ادھر سے لے لی اور لوگوں کو کہا یہ دیکھو یار یہ دیکھو وہ کتے کا بچہ تمہیں پتہ نہیں ہے جتنے الحمدللہ اہل علم لوگ ہیں ان کے نزدیک ایسی گلی سڑی روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی شیعہ مذہب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتوں کو لے کر بیان کرنے والا فدو ہے تو, تو فدو کا بچہ ہے اور بڑے حرامزاد فدو کے بچے وہ ہیں جو تجھے سنتے ہیں یہ شریف مرتضیٰ جو ہے نا یہ تو اس وقت اپنے مذہب کے محدسین کی بات کر رہا ہے تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کہ جہلمی جی جیسے جتنے بیٹھے ہیں یہ بغیرتوں کو اللہ علماء کے لیے جو لقب دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی لقب جو ہے وہ نہیں دے سکتے اگر دے سکتے ہیں تو صرف انگریزی الو بولو کیا بڑے سے بڑی شان ان کی چھلانگ لگا جائے تو سمجھو انگریزی الو بیٹھے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور آگے جو بیٹھے ہیں وہ الو کے بچے بیٹھے ہیں آرام زدے تمہیں شرم نہیں آتی جس پہ غیرت کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے نہ فارسی آتی ہے کوئی زبان اس کو نہیں آتی اس کو بڑوے کو صرف کتے کی طرح بھوکنے کی آواز زبان آتی ہے بس اور کوئی زبان نہیں اس کی باتیں سنتے ہو لانا تھا تم لوگوں پر لیکن تمہارا مزاج ایک ہے بڑوے وہ اس کو سننے والے کتوں تمہارا اس لانتی جیسا مزاج ہے وہ زندیق ہے ملہد ہے مرتد ہے بڑوا گستاخ ہے لانتی ترین ولینا تم بھی اسی ذہن ہو اس وجہ سے سنتے ہو سمجھ کتا کتے کے ساتھ رہتا ہے گدڑ گدڑ کے ساتھ رہتا ہے تمہیں پتہ ہے جنس جنس کے ساتھ رہتے میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے کسی آ کر یہاں پر یونیورسٹی کے لڑکے نے کہا جب آپ کی بات آپ کا موضوع میں نے سنایا تو انہوں نے کہا یار وہ شیطان شیطان ہے چلو مان لیا شیطان ہے تو شیطان نے بھی تو ایک, ایک سیدھی بات کہہ دی تھی نا حضور نے فرمایا وہ بندہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا افسوس ہے میں نے کہا ہوئے ان سکولیوں کے لیے تو امریکہ میں لگی ہوئی آگ چاہیے ایمان سے کہہ خدا اور کوئی حل نہیں ہے امریکہ میں لگی ہوئی آگ چاہیے وہ بھڑوے شرم نہیں آتی جس کو کہہ رہے ہو شیطان اور کبھی شیطان نے سچ بولا یہ خود کہہ رہے تو اس کو امام بنا رہے کہتے ہو شیطان ہے اور شیطان نے بھی تو ایک بار سچ بولا تو بڑا اتنا تمیز نہیں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا ابو حرا اس شیطان کے مول سے سچی بات نکل گئی خبردار آج کے بعد اس کو امام بنا لینا یہ ابو حرا اس کا بے عدمی گستاخی نہ کر رہا ہے اس کی بات کا قبیل کار نہ کرنا لانت ہے تمہاری سمجھ پر اتنا بھی سمجھ نہیں ہے خود ہی تو شیطان کر رہا ہے شیطان کے بچے اور پھر اس کی بات کو سننا چاہتے چاہ ان حرامیوں کو کیا کیا اللہ ان کو ہرامی کہنا بھی ہرامی کی تو ہاں مت یہ سمجھیں کہ ہمیں گالیاں لیتا ہے یہ گالی مالی نہیں ہے کیا تک بنتا ہے یار بتاؤ تو سوچ جس سے پوچھا جاتا ہے تقریر میں کہتا ہے یہ ران یہ ران जिसको अरबी में पट पढ़ते फिटे लाले जब मरते अरबी में क्या कहते हैं पटे का बच्चा पेय जो है ये तो अरबी में है ही नहीं आगे टे है टे भी अरबी में नहीं है اب بتاؤ جس کتے کے بچے کو اتنا پتہ نہیں حرام ہرمزاد سامنے بیٹھ کر کوئی اس کے ساتھ مناظرے کے لیے جا رہا ہے لاکھ لنت ہے تم پر کتے کے بچے کوئی کتا جو بھوکنے لگ جائے تو تم مناظرے کے لیے چلے جاؤ گے اور کہو گے میرا پٹا بھی نکال دو تو یہ دیکھو آگے کہتا ہے اللہ اکبر فأما علماء اصحابنا اهل جعفر ابن ابو وبنين وبخت ومن تقدم في نقصان قرآن قرآن بینفیوں اجن مام یہ تھا نقصان کے لوگ ابو جعفر ابن خبا ابن خبا اور ابو آٹ اور نو بخت کی اولاد جتنی تھی اس سے بھی پہلے کے لوگ کہتا ان سے پہلے کے لوگ ان سے بعد والے کے لوگ ہم نے تو قرآن کی کمی کی بات نفی نقصان کی نفی اور اثبات کے لحاظ سے کبھی ان سے سنی نہیں ہے تو اجما کیسے ہو گیا معلوم ہوا وہ کہتا ہے شیعہ مذہب کا کوئی اتفاق نہیں ہے لہٰذا شیعہ مذہب کا با اعتماد اور صحیح قول یہی ہے کہ قرآن مجید مکمل ہے بس اب جب قرآن مجید مکمل ہے تو اللہ کے فضل سے پھر قرآن کی جو بات ہے وہ اعلی سنت ہے آگے اس نے مزید اشکالات کہ جی حضرت عثمان غنی کی بکری دس سپارے کھا گئی والی یہ بات بھی کر رہا ہے کہتا ہے خدا کا خوف کرو کہتا ہے ایسی اخبار آحا اکی کی باتوں کے پیچھے نہ پڑو ایسی باتیں ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں کسی راہ وی گراوی کا وہم ہو گیا غلط ہو گیا نسیان ہو گیا سب بلائیں ہوتی ہیں جو بیان کرنے والے کو لگ جاتی ہیں تو اس کو چھوڑو بات وہی ہے جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق جب سب مسلمانوں کا اتفاق کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پورا ہے تو بس اس کے آگے وہ کہتا ہے کسی کی نہیں سنی جائے گی لیکن اتنا بات ہے کہ کافر کہنے سے پرہت کر رہا ہے فدو کہتا رہا ہے کافر نہیں کہہ رہا کیونکہ اپنے ہیں بھائی خود ہی تو کہہ رہا ہے نقل متواتر ہے نقل متواتر کے مقابلے میں جو آئے گا کافر ہو جائے گا بس یہ تو قانون ہے متواتر کہہ کر تکفیر نہیں کر رہا لیکن تو تعالی جو بھڑوا دلہ جاری جو چیلنج کرتا ہے نا مسلمانوں کو تو ہم اس کو کہتے ہیں اگر تو حرامی تیرے اندر کچھ ہے تو اپنے بڑے کا جواب دے دے ریکارڈ کروا دے اپنے بڑے کا جواب بس ہم اس پر ڈنڈ کیا رکھتے ہیں اگر تم نے اپنے بڑے کا جواب بن تو نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اگر تم نے اپنے بڑے کا جواب دے دیا تو تمہاری جماعت گئی اگر نہ دے سکا تو مسلمان سچے ثابت ہو گئے یہ نہیں کہنا کہ ہم مان لیں گے تو توبہ جو کہے گا وہ خود کا ہو جائے گا مان لیں گے کیا مطلب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی نے نبوت کا دعوی کیا میں نبی ہوں آگے کسی مسلمان نے کہا اپنے نبی ہونے کی دلیل تو یہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے تو سمجھتا ہے گنجائش ہے بات نہیں سمجھے آپ کے دل جمعی کے لیے یہ میں نے کیا بات شیر لکھ کر دیا ہے کسی نے میئر صاحب کی طرز کا اور شیر شیر زبردست ہے یہ بھی موضوع کے بالکل مطابق ترگ سچے عالم فاضل تر گ عالم فاضل سیلانی تور گئے سچے آلم فو رہ گئے بند مراسی در در تبین بجاون در در تبھی بجاون جگد ای سنیا سی در در تبھی ن جگد ایک